والسلام یا نبی اللہ, یا نور اللہ سن چود سو پینتیس سنہ ہجرے کی رمضان المبارک کی انیسویں شب بسم اللہ شریف میں بھی انیس حروف ہیں انیسویں شب الحمدللہ اس کی برکتیں سمیٹنے والے سمیٹ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جن پر کرم کی بارشیں برس رہی ہیں جو فضل و رحمت کا خزانہ لوٹ رہے ہیں ان کے صدقے ہم پر بھی رحمتوں کی برسات چھما چھم برسائے اور ہمیں بھی خوب خوب فضل و رحمت کے بہتے دریا سے لامحدود بہتے دریا سے حصہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے رمضان مبارک کی ہمارے یہاں تو انیسویں شب ہے پاکستان میں آپ کے ہاں ہو سکتا ہے کوئی اور تاریخ ہو دنیا کے مختلف خطوں میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے تو آئیے آج اب مدنی مذاکرے کے کا جو تیاریوں کا سلسلہ ہے اس میں آپ کو شیئر کرنے کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ عزوجل اللہ مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اطاری العالی بھی بنفس نفیس کرم فرمائیں گے ان سے بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ رنگ ہائے رنگ مدنی پھول لینے کا سلسلہ ہوگا مفتی صاحب کے بھی جو آباد شامل یہ سلسلہ کیے جائیں گے اور ان شاء اللہ از وجل یوں نیکیاں کرتے کرتے ہماری تیاریوں کا یہ سلسلہ سید اسلح سے یعنی مدنی مذاکرہ جو مدنی مدنی چینل کا بہت ہی مقبول عام اور فیض عام لٹاتا سلسلہ ہے اس سے ان شاء اللہ اقضا وجل جا ملے گا آج کے مدنی پھول کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آج آپ کو فائضانِ ریاض الصالحین ہماری مدینہ العلمیہ کی الحمدللہ بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ اس سے انشاءاللہ عز و جل کچھ عرض کرنے کی ساعدت حاصل کروں گا عن عبی سعید و عبی حریرہ ربی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالا ما یصیب المسلم من, من نصب ولا وصب ولا هم ولا حدن ولا اذن ترجمہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمان کو تھکاوٹ بیماری غم تکلیف یہ پیارے پیارے لفظ ہیں سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے دوبارہ دوہرا رہا ہوں ایمفیسائز کرنے کے لیے مسلمان کو تھکاوٹ بیماری غم تکلیف وغیرہ حتیہ کہ کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ عز وجل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے وہ بیماری کو کہتے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے الحمد اس کی شرح میں محدیث نے کرام نے شارحین نے ایسے ایمان افروز الحمد مدنی پھول بیان کیے ہیں کہ ہم گناہ کے لیے بھی بڑی آس اور برکت کا اسم ہے الحمد سامان خوشی کا بھی سامان ہے پہلے تو سمجھاتے ہو علامہ بدرالدین آئینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امدت القاری میں فرماتے ہیں کہ انسان مختلف فرمائے نا و سب نظم جو ہے ہم حضن، حدیث شریف میں ازن غم کئی الفاظ ہیں تو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں انسان کو اس کے ارادے کے مطابق آئندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پہنچتی ہے ارادے کے مطابق آئندہ آنے والے خطرات سے جو تکلیف پہنچتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ماضی میں جو تکلیف پہنچی اسے حسن کہتے ہیں اللہ اللہ کتنا سہارا اور ڈھارس دینے والی ماشاءاللہ یہ شرح ہے آنے والا خطرہ ہے ہم ماضی کا جو تکلیف ہے وہ حسن ہوا ہم اور حسن دونوں تکلیف ہیں دل پر گزرتی ہے کیسی غیر کی زیادتی سے سامنے والے سے جو تکلیف پہنچے اسے اذا کہتے ہیں ازیت کہتے ہیں ایسی چیز جس سے دل تنگ ہو جائے اسے غم کہتے ہیں یعنی ہم تو ہوا جو آئندہ تکلیف جو دل کا ارادہ ہے اور آئندہ کوئی خدشہ ہے تکلیف آئے گی تکلیف پہنچے گی تو یہ ہم ہوا ماضی میں جو تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ سے جو پریشانی ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی وہ حزن ہے یہ ہم اور حزن یہ باطنی کی کے نام ہے اور سامنے والی اگر کوئی شخص سے کوئی غیر کی زیادتی سے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ ازیت ہے اور جسے دل تنگ ہو جس چیز سے وہ غم ہے اب یہ روایت سنیے کہ مسلمان کو تھکاوٹ بیماری غم تکلیف وغیرہ حتی کہ کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ حضر اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اب آگے سنیے امام قرافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یقیناً مصائب و عالم گناہوں کا کفارہ ہیں چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہوئی ہو یا نہ ہو یہ ہم جیسے کمزور دل والے ان لوگوں کے لیے بڑا اللہ تبارک و ہم نے اخلاص نصیب کرے اور ہم اس کی رضا کے کام کرنے والے بن جائیں یقیناً مصائب و علام گناہوں کا کفارہ ہیں چاہے ان کے ساتھ بندے کی رضا ملی ہوئی ہو یا نہ ہو ہاں مصائب پر راضی رہنے کی صورت میں یہ مسائب بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جو مشکلات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کر راضی رہ جائے آ ہاں اس کی تو ہو جائے یہ مصائب بڑے بڑے گناہوں کا کفوارہ بنتے ہیں جبکہ بغیر رضا جبکہ بغیر رضا کے کم گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید خالی نہیں جائیں گے انشاءاللہ اللہ تحقیق یہ ہے کہ مصیبت جتنی بڑی ہوگی اتنے ہی بڑے گناہوں کا کفارہ ہوگی اگر بندہ مصیبت پر راضی رہے تو اس پر بھی اسے الگ اجر دیا جائے گا مصیبت پہنچی اس پر تو جو کمانے والوں نے کمایا اور جو اس پر اس نے صبر کیا راضی رہا اللہ تعالی کی رضا سمجھ کر اس پر بھی ازر ملے گا اگر مصیبت زدہ پر کوئی گنا نہ ہو تو اسے اس کے بدلے اتنا ثواب دے دیا جائے گا اور مفتی احمد یارخان نعینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خلاصہ حدیث یہ ہے کہ صابر مسلمان کی تھوڑی تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے صفیہ کرم رحمتہ اللہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے یہ بھی یہ لائنس بھی وہ ہیں یہ عبارتیں بھی وہ ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میرا ذہن بنا تھا یار اس کو شیئر کرنا چاہیے تو یہ ہم کمزوروں کے لیے اس میں بڑی ڈھارت ہے تو سفیہ کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے اس پر اسے غم ہو اب یہ وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف الحمدللہ مائل ہو جاتے ہیں مدنی ماحول سے انسپائر ہو کر نیکیوں میں دل لگانے کی کوششیں کرتے ہیں اور جب نئی نئی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے نا مدنی انقلاب جب نیا نیا آ رہا ہوتا ہے تو ماضی کے جو غم ہیں گناہ ہیں وہ جب ستاتے ہیں یاد آتے ہیں اور پھر نیچوں میں ہم جب آگے پیچھے دوسروں کو اتنی رغبت کرتا دیکھتے ہیں اور پھر جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں یار مجھے تو ایسا کیفے تاری نہیں ہو رہی مجھے ایسا لذت نہیں آ رہی یہ تو ماشاءاللہ یہ اتنے پرانے اسلامی بھائی ہیں اتنے عرصے سے یہ مدنی ماحول میں مدنی نماز کے عمل ہے کیسے خوش و سے نماز پڑھتے ہیں اور میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے وہ لذت مجھے نہیں محسوس ہو رہی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنی آ رہی ہے یار میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگ رہا میرا عبادت میں دل کیوں نہیں لگ رہا مجھے عبادت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا مجھے عبادت میں لذت کیوں نہیں آ رہی ہم ان, ان, ان, ان, ان بزرگان دین کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں فلاں بیان میں یہ بھی سن لیا تھا تو جس کو عبادتوں میں لذت نہیں آ رہی عبادتیں کر رہا ہے تو وہ یہ فرمان سنیں صوفیا کے فرماتے ہیں اگر کسی کو عبادتوں میں لذت نہ آئے اس پر اسے غم ہو یہ بھی گناہوں کی معافی کا باعث ہے عبادات کی لذت پانے والا لذت کے لیے بھی عبادت کرتا ہے مگر اس سے محروم شخص خالص اللہ از وجل کے لیے عبادت کرتا ہے تو کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں حاصل ہوئے اور بہت بڑا مرہم ہے ڈپریشن کے مریضوں کا اور یہ روایت تو جو سن لے تو اس کو اتنی بڑی دھارس ہو جانی چاہیے تو روایتوں میں اس طرح آتا ہے کہ جو یہ جب نا مصیبتیں جن کو دنیا میں آئی ہیں تو جب وہ ان کا اجر دیکھیں گے وہ لوگ جو آسائش میں رہے ناز و نام میں رہے تو وہ تمنا کریں گے کہ اور جب دعائوں کی قبولیتیں والے دیکھیں گے ان کی دعائیں قبول ہو گئیں تو کہ کاش جو دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہماری خال جو ہے نا وہ آ.. بلکہ یہ ہمیں کوئی ہماری کھال کینچیوں سے کاٹ دی جاتی جب وہ مصیبت زدہ لوگوں کا اجر دیکھیں گے تو یہ ذہن میں ان کے آئے گا کہ کاش ہماری کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہے اور وہ جو تکلیفیں ہم اٹھاتے ہیں ان کا اجر ہمیں آخرت میں ملتا تو اتنی زیادہ ان کو آ.. یعنی کہ حسرت ہوگی اور اجر دیکھ کر تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے اگر کبھی کوئی آزمائش کی گھڑی آ جائے مصیبت آ جائے تو ہمت ہارنے والا نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو مسلمان کا تو حوصلہ پہاڑ سے زیادہ بلند ہونا چاہیے اور اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر یہ مصیبت پر صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کرے گا تو بھی اسے ازر ملے گا شکر کرنے سے بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ تو الحمد اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ہمیں اس معاملے میں دل کو ڈھارس دینی چاہیے اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لینا چاہیے اور یہ بھی ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھیں مسائل جو ہوتے ہیں جب مسائل ہوتے ہیں وہاں حل بھی موجود ہوتے ہیں جب ہم مسائل کی طرف توجہ کرنا کر دیتے نا مسائل مسائل سوچنا شروع کر دیتے تو ہم خود بذات خود شاید مجسم مسئلہ ہو جاتے ہیں اگر ہم حل کی طرف غور کرنا شروع کر دیں ہماری تھنکنگ ایسی ہو جائے ہم اپنی سوچوں کا دھارا حل کی طرف لے جانے والے بن جائیں تو ہمیں وہ ڈپریشن نہیں ہوگی مسئلہ سوچ سوچ سوچ کر ہمیں پہاڑ جیسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہم وغیرہ جو ہے ہمارا وہ چھوٹے سے مسئلے کو رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا اور حل سوچنے والا ذہن ہوگا تو بڑے بڑے مسائل بھی بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں جس طرح کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے most probably اس طرح کے مسائل پہلے بھی لوگوں کو درپیش ہوئے ہیں ابھی بھی اس طرح کے مسائل کئی لوگ فیس کر رہے ہیں اور ان کا حل نکال رہے ہیں تو جب وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں تو یہ سوچ بنائیں گے تو انشاءاللہ کافی حوصلہ ہو جائے گا اور پھر یہ روایتیں جب ذہن میں لائیں گے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے مجھے پریشانی ہو رہی ہے ٹینشن ہو رہی ہے تو اس پر بھی صبر کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اجر ملے گا درجات انشاءاللہ بلند ہو جائیں گے ثواب کماؤں گا گناہ کی معافی کا معاملہ ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی مجھے فائدہ ملنا ہی ملنا ہے دنیا میں بھی انشاءاللہ شاء آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی مصائب کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو ایسا شخص ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ نا چلتی ہے تونچے اونچا اڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ تتلی جب بڑھتی ہے نا نکلتی ہے لاروا سے جب یہ نکلتی ہے بن کے انڈے سے نکلتی ہے اس کا سوراخ بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا اور جو انڈے کے اندر بچہ ہوتا ہے یوں سمجھ لیں تلی کا وہ بہت بڑا اس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اس کو نکلنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے بہت زور لگانا پڑتا ہے بہت مشکل سے نکلتا ہے تو اگر اس انڈے کو توڑ دیا جائے یا اتنا چھوٹا سا سوراخ ہے اور یہ اتنا گندا سا کیڑا ہے تو یہ اس کو چلو کھول کے توڑ دیتے ہیں اور یہ آگے نکل جائے تو اس پر آسانی ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا یہ دنیاوی معاملے میں انداز میں استعمال کر رہا ہوں ظلم کا لفظ تو یہ یعنی کہ وہ کمزور رہ جائے گا کیونکہ وہ جتنا زور لگاتا ہے اس سے نکلنے کے لیے تو اس کی جسم سے اس طرح کا جوس نکلتا ہے کہ جو اس کے پر بنتے ہیں جتنا زیادہ زور لگائے گا اتنا ہی جوس نکلے گا اتنا ہی طاقتور اور اسٹرانگ قسم کے پر بنے گے اور بعد میں پھر اڑتا پھرے اگر پہلے ہی اس کو یہ مصیبت اور مشکل نہ آئی تو اس کے جسم سے وہ جوس نہیں نکلے گا اور پر اس کے طاقتور نہیں بنیں گے وہ پڑا رہ جائے گا کسی شکاری جانور کا شکار ہو جائے گا تو جو مصائب اور مشکلات کا چیلنجز کا مقابلہ کرتا رہتا ہے اس کی صلاحیتوں میں ویسے بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ آنے والے دور میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے جو ویسے ہی ناز و نام میں رہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا مسئلہ دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے اور پھر آزمائش ہو جاتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیںلائ ٹھیک اللہ و مرحبا تو امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے معروضات پیش کی ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ دل کو ڈھارس دینے کا سبب بنیں گی اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالی جو ڈپریشن اور ٹینشن یا ہائپر ٹینشن ہے یہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہماری کم ہو جائے گی اور سولوشن اورینٹیڈ اپروچ جو ہے ہماری مسائل حل کرنے کی جو صفت اور سوچ ہے اس طرف ہم لوگ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آج کا مدنی پور ان اللہ دیگر مراحل کی طرف بڑھتے ہیں تو آج جی پیش خدمت ہے سب سے پہلے تعارف کتاب فلو علی الحبیب فلحبی تعالی محمد و علی وبارکہ آج جو کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے آپ کی خدمت میں اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے یہ ہے ایسی پیاری کتاب ہے یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک کتاب کا فتح رضویہ شریف میں جا بجا ذکر فرمایا ہے اعلیٰ حضرت جیسی محتاط ترین اور اتنی زیادہ وسیع علم رکھنے والی جس کتاب کا بار بار تذکرہ کرے جس صاحب کتاب کا جس مصنف کا بہت ہی زیادہ القابات اور مقامات اور مرتبے کے ساتھ تذکرہ کرے اپنی کمنٹس دے کر تذکرہ کرے تو ان کی عظمت اور شخ... جو شخصیت کی قدر ہے وہ ظاہر ہے ہمارے ذہنوں میں کیسے راسخ ہوگی اور اس کتاب کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی اس کا اندازہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک فرامین سے لگایا جا سکتا ہے تو الحمد یہ ہے حدیقت الندیہ کی شرح ہے الطریقۃ المحمدیہ طریقۃ المحمدیہ کی شرح ہے الحدیقۃ الندیہ اور اس کے مصنف ہیں علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مدینت العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اصلاح اعمال کے نام سے آپ کو فرمانا چاہیے اللہ اللہ, اللہ فلو علی الحبیب اس کے ساتھ ساتھ دو کتابیں اور ساتھ ہوں ایک تو بری علیشان کتاب یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بھی مفید ترین کتاب ہے یہ علم اور علماء کی شان بہت مختصر سی کتاب ہے یہ اسلامی بہنوں میں جامع المدینہ کے وغیرہ کے جو اسلامی اس میں بیان کا مدنی گلستا ہے قطد المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے با بیٹی عورت کا کردار با بہن عورت کا کردار یہ بھی اس میں موضوع موجود ہے بلند مقام پر کیسے پہنچے بلند مقام پر کیسے پہنچیاں جی یہ با حیثیت زوجا عورت, عورت کا کردار با حیثیت ماں عورت کا کردار ماشاء اللہ پھر یہ کہ نیکی کی دعوت میں خواتین کا کردار یہ اس طرح کے اس میں کئی مضامین موجود ہیں پھر علماء کی فضیلت موجود ہے اور خرید و فروض نکاح و طلاق کا علم وغیرہ تو یہ ہیڈنگس ہیں کچھ وہ میں نے کو پڑھ کر سنائی ہیں اس رسالے کو بھی مقتد المدینہ سے حدیطً حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اور ایک رسالہ ہے ہم اسلاف کا اندازے تجارت یہ ہمارے بزرگوں کا جو تجارت کا کاروبار کا جو انداز تھا اس کے متعلق اس میں کافی مواد ہے اگر ہمارے یہ جو دو بھی روزگار کماتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے اسپیشلی جو تاجر برادری ہے یہ ضرور اس کو ایک بار حاصل کریں اور اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو لیں اور ایک بار کم از کم اس کو پڑھ لیں تو ان اللہ تعالیٰ تجارت کرنے کا جو انداز پتہ چلے گا آپ کی تجارت میں بہت ساری کمزوریاں خرابیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو ڈیلنگ کے اندر جو ہمارے پرابلمس ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور کاروبار اور رزق میں برکت وغیرہ کے مدنی پھول بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے ان شاء اللہ سلو الحبیب سلحا محمد سلو الحبیب صلی اللہ صل... حتا صل محمد. محمد. <تصفح> محمد. محمد جو نکیال کشمیر کون نکیال اچھا ان سے ہو گئی بات چیت جی نہیں ابھی اصل میں وہ ہم لیکن ہم ادھر گئے نہیں تو علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بیٹا پیارے پیارے اسلامی بھائی کیسے طبیعت ہے آپ کی الحمد حال ایسب آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب المین اللہ کل آج اللہ کی فضل و رحمت سے آپ کے نکیال کشمیر کی باری ہے مدنی مذاکرے میں جی ایسب الحمد للہ کوئی تیاری کے بارے میں مدنی پھول اطافرمائیں الحمد للہ بلہاری کا بینا فیضان <تصفح> اتار ڈویژن نکیال میں آج مدین مذاکرہ ہے جی اور الحمد للہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی الحمد للہ مذاکرے میں جی تشریف لا رہے ہیں ایسا الحمدللہ اور یہاں اسی اور اسی فیضان مدینہ میں الحمد للہ تیس دن کا اتقاف بھی ہو رہا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے اور کب تک مذہبی مذاکرے میں شریک رہنے کی نیت ہے ایسا انشاءاللہ اول سے آخر تک انشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اور برکت عطا فرمائے اپنے چاند رات کو کچھ مدنی قافلے ملیں گے آپ کے ان شاء اللہ سفج چاند رات سے مدنی قافلوں کی ترکیب ہے اور تیس دن کے اعتقاف جہاں جہاں ہو رہے ہیں ان شاء اللہ وہاں سے تیس دن کے اتکاف کے آخر پر چاند چاند سے ان شاء اللہ زفجل قافلے سفر کریں گے انشاءاللہ زل انشاءاللہ زل انشاءاللہ ان شاء اللہ جی یہاں بھی کشمیر سے آئے بابل مدینہ میں اس ٹائم اتکاف کے لیے آئی صاحب الحمد للہ بلاری کابینہ سے اسلام کثیر اسلامی الحمد للہ اسفجل باب المدینہ تشریف لے کر گئے ہوئے صبح الحمد للہ رکنے شعبہ قبلہ وکار المدینہ دامد برکاتمل عالیہ کا جدول چلا پچھلے دنوں تو الحمد پچھلے سال کی نسبت اس سال احتیاط بڑے ہیں آئی صبح اللہ تعالیٰ اور برکت فرما اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتان شریف تھا تو وہاں بارش کی وجہ سے ابھی تک وہ ہم سے کنیکٹیوٹی کا آه... رابطے محبت محبت میں نہیں ہے یہ جو کھلی جگہ ہے ہاں ہاں ابھی وہ ہمیں ابھی کنیکٹوٹی اچھا اچھا اچھا چلے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے جو ہمارے ہق میں بہتر امین ہو امین امین وہ ہو جائے سلحیب کچھ سوال لیتے ہیں چلیں سوال میرے گھر میں آ رہا آج کل معاشرے میں بے حیا یا بے حرومتی یا دین کی طرف سے راغب کیوں ہیں جانی انسان کے جانی دشمن کیوں ہیں کہ ہم میں آپس میں بھائی چارگی کی محبت کیوں نہیں ہے نہ اتفاقیاں کیوں پھیلی دی ہیں کہ ہم آپس میں سب ہر قوم کا فرد سارے بھائی مل کر کیوں نہیں رہ سکتے دیکھو جانور کی قیمت اس دور میں زیادہ ہے انسانی قیمت کم کیوں ہو گئی اصل میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے درمیان جو نا اتفاقتیاں ہیں اس کی پہلے سب سے بنیادی وجہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے اور نافرمانی کی یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی نخوصت یہ ہے کہ ہم میں اتفاق جاتا رہا دوسری بات میری موٹی عقل میں یہ آتی ہے کہ ہمارے درمیان قوت برداشت نہ ہونے کے برابر ہے hmm. ہماری ہمارا مزاج یہ پہلے سے ہی ایک ہاف بوائل نیم گرم پانی کی پوزیشن میں ہے جسے تھوڑی سی بھی خلاف مزاج کی حرارت ابال کے رکھ دیتی ہے hmm. اگر ہمارا مزاج ٹھنڈا ہو معتدل ہو بیلنس کے ساتھ ہو تو ظاہر خلاف مزاج بات گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے تو آدمی ایک دوسرے کو کوئی مار مار نہیں دیتا تو اس گھر کے باہر بھی اگر خلاف مزاج کو ایسا کام ہو جائے کوئی بات چیت ہو جائے تو ہم سب کو قوت برداشت سے کام لینا چاہیے تیسری بات جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کیا جائے اگر ہر کوئی اپنا ہی حق لینے کے لیے میدان عمل میں آتا رہے گا تو لوگوں کے حق ادا کرنے والی سوچ کب بنے گی اس کو ریورس کر لیں Ananda. یہ کہنے کے بجائے کہ میرا کوئی حق ادا کرے اگر میں یہ سوچ بنا لو کہ میں لوگوں کے حق ادا کروں گا hmm. اب میں نے یہ سوچ بنائی ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں گا ٹھیک ہے ڈیفینےٹلی جب سوچ تبدیل ہو رہی ہے تو یہ گریجولی تبدیل ہوگی یہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو میں سوچ کے سوؤں گا کہ صبح اٹھنے کے بعد سارے ایک دوسرے کا حقدہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب کی عقلوں کے اندر یہ بات آ جائے گی جب صبح سب اٹھیں گے تو پورا نقشہ تبدیل ہو گیا ہوگا اور سارے کے سارے صبح اٹھنے کے بعد اس سوچ کے حامل بنے ہوئے ہوں گے کہ جناب ہم نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں ایسا مطلب یہ پریکٹس نہیں ہے یہ ادا تر نہیں ہو سکتا جی, لیکن جب آپ یہ کام کریں گے میں اکیلا کروں گا نا جی, آپ کو بہیویئر سے میں اکیلا, اکیلا کروں گا پھر تھوڑے عرصے کے بعد جا کر آپ کی سوچ تبدیل ہوگی تھوڑے عرصے کے بعد آ کر ان کی سوچ تبدیل ہوگی پھر تھوڑے عرصے کے بعد ان کی سوچ تبدیل ہوگی ہنڈریڈ پرسینٹ سوچ اس وقت ہی تبدیل نہیں ہو سکتی مگر انسپریشن ملے گی ایک ذہن بنے گا نا کہ میں نے حق ادا کرنے کو اگر یہ دو چار چیزیں ہماری سوچ کا حصہ بن جائے نا کہ میں نے ظالم ہونے سے خود کو بچانا ہے میں نے مظلوم بن کے جینا ہے میں نے اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اب یہ اگر میری ایک سوچ بن گئی اب میرے ساتھ کوئی کر رہا ہوگا تو میرا, میرا بیہیو اور میرا ایٹیٹیوڈ اور میرا رویہ اور میرا سلوک یہ دوسروں کو سکھا رہا ہوگا کہ گنا کیسے ہے تو وہ آہستہ آہستہ میری اس طبیعت کو ایکسپٹ کریں گے اس کے بعد وہ ان کی ایکسپٹ کریں گے میں کچھ ہی نہیں کریں گے کم از کم گھر کے افراد تو کریں گے hmm. ایک اگر مرد اپنی سوچ بنا لیتا ہے تو اپنی بیوی کو اپنی سوچ منتقل کر سکتا ہے اپنے بچوں کو اپنی سوچ منتقل کر سکتا ہے یہ گھر کے سات افراد مل کر تو اپنی سوچ بنا سکتے ہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال میں جا کر سوچ بنے گی بنے گی تو صحیح اب ہر مرد ہر فرد ہر معاشرے میں رہنے والا انسان اگر یہ اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں نے یہ انداز اور اپنی سوچ اختیار کرنی ہے اور اس کو میں نے آگے پروپوگیٹ کرنا ہے آگے میں نے اس کو بڑھانا ہے اور میں نے اس معاملے میں آنے والی جو زیادتیوں کی مجھے لوگ کہیں گے یا تم کیا کر رہے تو میں کہوں گا کہ میں کیا کروں میں مظلوم بننا چاہتا ہوں میں ظالم نہیں بننا چاہتا بلکہ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں کہ کہیں ایسا ہو کہ میں مر جاؤں اور مجھ پر لوگوں کے حقوق ہوں میں امید کرتا ہوں ان شاء اللہ تبدیلی جائے گی صرف سوچنے سے ایک دوسرے پر اونگلی اٹھانے سے تبدیلی نہیں میں نے اپنی ذات کے طور پر اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے کیا مثبت کردار ادا کیا یہ سب سے پہلا سوال ہے سلو الحبیب سول اللہ, اللہ, اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں کہاں ملتے ہیں اللہ <laughs> کے پسندیدہ بندے کہاں ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دلوقتي. اپنے عام بندوں میں پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے لہذا ان کو اس کے عام بندوں میں ڈھونڈا جائے اور اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ سرا ایک آدمی دوسرے آدمی کی عزت کرتا رہے گا کہ نہ جانے کون اللہ کے حضور کس مرتبہ مرتبے و درجے والا ہے البتہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے تو یہ ہوتے اور یہ نیک لوگ نیک لوگوں میں ہی ملتے ہیں آپ کو نیک لوگ اگر ڈھونڈنے ہیں تو وہ آپ کو گناہوں بھری جگہوں پر غفلتوں بری جگہوں پر نہیں ملیں گے ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو ان محافل کا انتخاب کرنا پڑے گا جہاں خوف خدا سے رونے والے لوگ ہوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہانے والی آنکھیں جہاں پر جمع ہوئی ہوئی ہوں جہاں پر خوفے خدا اور تقوی کی باتیں ہوئی ہوئی ہوں ہو رہی ہوں ان اللہ یہ آپ کو نیک لوگ وہاں ملیں گے اور ایک اللہ کے نیک بندوں کی یعنی اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ جسے دیکھ کر تم کو خدا یاد آ جائے اچھا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے اللہ والے مشہور ہو جاتے ہیں یا سارے ہی اللہ والے پوشیدہ ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ اللہ جن کو چاہے شہرت دے دے جو چاہے پوشیدہ رہ جائیں اب جو جا جن اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں داتا صاحب مشہور ہوئے خوجہ غریب نواز مشہور ہوئے اور بھی مطلب کہ ہزاروں ہزاروں اولیا کرام ہیں جو باقاعدہ مشہور ہوئے اور ان کی شہرت چار بانگ ان کی شہرت کے چرچے ہونے لگے تو ایسا نہیں ہے اور ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس فرمائی ہے کہ اللہ تعالی جن بندوں سے یہ خدمت لیتا لینا کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو شہرت عطا فرما دیتا ہے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت بڑھ جاتی ہے اور یہ نیکی کی دعوت کی ترکیب ہر دور میں دونوں قسم کے اولیاء کے نام رہے یہ کہہ سکتے ہیں مشہور بھی اور پوشیدہ رہنے والی ہم تو انہی کو جانتے ہیں جو مشہور ہے صحیح جو پوشیدہ زکات کا اگر ہم جب دینا چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس قدر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم کو زکات صحیح ہمیں تو ہم چاہتے اس معاملے میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم زکات اگر دیں تو کس کو دیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زکات نکل ہے وہ حقدار کو پہنچے لیکن بس ہمیں یہ کنفیوزنگ رہتی ہے کہ ہم زکات دے دو کس کو ہم دے رہے ہیں کسی کو تو کیا صحیح بندہ کو جا رہی ہے بس اس معاملے میں بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں حق ہاں کس کا ہے اور ہمیں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم تو ہم ان کو کیسے پھر ان کو دیکھ سکے کہ آپ یہ ان کو دے رہے ہیں تو ان کو واقعی ان تک صحیح حقدار کو پہنچے گی ہے یقینا یہ زکات کے مستحق کو ڈھونڈنا یہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس کو اس بات کا علم حاصل ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ جس کو دے رہا ہوں وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے لہذا مستحق کے کو کیسے پہچانے اس کے لیے میں آپ کو مدنی عرض کرتا ہوں جس سے ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں وہ مستحق کے ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ اس کی مکمل تحقیق بہت دشوار ہے ٹھیک ہے اس لیے جس کو دینا ہو اس کے متعلق اگر غالب گمان ہو کہ یہ مستحق زکوۃ ہے یعنی ادائیگی کی شرائط پر پورا اترتا ہے ٹھیک ہے تو دے دے زکات ادا ہو جائے گی اور اگر گمان غالب نہ ہو تو نہ دے اب دوسرا سوال اگر زکات دینے کے بعد پتا چلا کہ مستحق نہیں تھا تو تو اگر غالب گمان کہ بعد زکت دے دی کہ مستحق ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا یا اس کے والدین میں کوئی تھا یا اپنی اولاد تھی یا شوہر تھا ان کو نہیں دے سکتے زکات یا زوجہ تھی یا ہاشمی کا غلام تھا یا ضمنی کافر تھا زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا غلام تھا یا حربی کافر تھا تو ادا نہ ہوئی اور اگر بغیر سوچے سمجھے زکوات دی پھر معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی تو بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا غالب گمان کر لیا جائے کہ میں جسے زکوات دے رہا ہوں غالب گمان نہیں ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہر ایک کے آپ گھر کے اندر اس کو ٹٹول نہیں سکیں گے تو غالب گمان ہو جاتا ہے کہ یار یہ زکوات کا مستحق لگتا ہے اور زکوات کا مستحق لگنے کے لیے بھی یہ ہے کہ یہ کیسا ہونا چاہیے تو اب اس میں یہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یہ آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے اب یہ پوری تفصیل ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اس کے لیے مخت المدینہ کی بہت مختصر سی کتاب ہے فیضان زکوٰۃ یہ میں آپ کو اس کا ٹائٹل دکھا دیتے ہیں یہ کون بول رہا ہے یہ فیضان زکاط ہے اس کتاب کو مقتط البدینہ سے حاصل کیجیے آپ کو آپ کے اس میں ویب سائٹ پر بھی مل جائے گی اس میں سے ان اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو تفصیلات درکار ہوگی وہ مل جائیں گی و اللہ تعالیٰ عالم و رسول عالم وزب اجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کیا مطلب یہ جو عموماً لوگ جو ہے وہ اللہ معاف کرے فونس پہ لگے رہتے ہیں کالس پہ لگے رہتے ہیں تو ویسے اس محبت کا کیا ہے مطلب اگر جیسے اگر کسی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں یا اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا غلط ہے یا صحیح ہے مطلب یہ جو عموماً لیڈیز جو ہے ادھر ادھر گھومتی ہیں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا اس سے جائز ہے اگر ہم رشتہ بھیجیں اور ادھر نہ ہو جائے جیسا بھی ایک وجہ تو یہ مطلب منع تو نہیں ہے یا گناہ تو نہیں ہے جس طرح جی غلام رسول بھائی تو معاشرے کی انہوں نے ایک بڑی عجیب وغیرہ پکچر کھینچنے کی کوشش کی ہے ہاں جی انہوں نے یعنی जो उनकी استعمال کیا جو ان کی میں جو ڈیپکٹ کیا ہے میں نے اینالائز کیا ان کی بات سے مجھے تو یعنی وہ درل یہ جملہ لگا مجھے جو گھومتی رہتی ہیں چلتی پھرتی رہتی ہیں اور اس پر ظاہر ہے جو چلنا پھرنا گھومنا پھرنا میں اگر ان کے انداز و اتوار میں اس طرح کی عادات ہیں کہ یہ سامنے والے کو مائل کر رہے ہیں کرنے والی پوزیشن ہے تو ایک تو ان کے لیے کتنا بڑا یہ تشویش کا مقام ہے اور پھر سامنے والا یعنی جو اس طرح کا ہے یہ بھی یہ بھی تو غور کریں نا کہ آج اگر یہ کسی کے چلنے پھرنے والوں کو اس طرح سے تاکنا جھانکنے کی اس کی عادت ہے تو کیا اس کے گھر والے کسی جگہ سے نہیں گزرتے ہوں گے نہیں جاتے ہوں گے آنا جانا کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی ہوگی تو یہ کوشچن اگر یعنی کسی کے ذہن میں اس طرح کا خیال ہے کہ نہیں یہ یوں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اس میں گنجائش ملنی چاہیے ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے تو اس کو اپنے نفس کو اس طرح سے کوشچن رکھنا چاہیے اس طرح نفس کے سامنے کہ میں جو میں دوسروں کے گھر کے بارے میں سوال سوچتا ہوں اگر میرے گھر کے متعلق کوئی اس طرح سے سوچے یہی ساری تھیوریز یہی سارے نظریات یہی سارے معاملات میرے گھر سے منسوخ کیے جائیں تو مجھ پر یعنی کیسا اثر پڑے گا میں اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھوں گا میں اب بھی ساری وہی تھھیوریز وہی سارے دلائل آ, میں قائل ہو جاؤں گا ان کا مائنڈ ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا مجھ پر ناگوار گزرے گا اور دوسرے کے لیے تو میں, میں میرا جو انداز اور پیرامیٹر ہے وہ کچھ اور ہے اور اپنے بارے میں میرا جو انداز اور پیرامیٹر ہے کچھ اور ہے خیر بعض ایسے بھی عجیب و غریب قسم کی شخصیت اور ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بغیر تھی کی شاید اس صفت پر فائز ہوں گے وہ لیکن ٹھیک ہے یہاں بھی ٹھیک ہے تو وہاں بھی ٹھیک ہے تو ان کے تو نفس اور کل کا بگاڑ میں ایسے کہوں گا تو میرا یہ خیال ہے کہ معاملے میں جو فساد ہے شاید وہ دونوں ہی سمتوں میں وہاں ریزنز موجود ہیں یعنی جو مردانہ سے جنس ہے یہاں پر بھی اور جو زنانہ عادات ہیں یہ بھی دونوں طرف آگ لگانے میں میرا یہ خیال ہے کہ دونوں برابر کے شریک ہوئے ہیں یا دونوں کا پیرل کانٹریبیوشن ہے یہاں پر اگر میں دوسرے پہلو پر آپ کی توجہ دلا دوں جی جی جو ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا ہے میں ان کے سامنے پازیٹو بات رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پازیٹو بات یہ ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کسی غیر شرعی حرکت کے اچھا اچھا اگر اتفاقیہ اس کے مجازی میں مبتلا ہو جائے تو کیا کیا وہ گنہگار گناہ گار ہے یہ کہ ایسا شخص گنہگار نہیں ہے صحیح کیونکہ اس میں اس کو اختیار اختیار مل ٹھیک ہے ہاں تو اب یہ کہ اب اس کو عشق ہو گیا اب یہ جو مریض عشق ہے اس کا کیا اس کے لیے کہ صبر کر کے جرکمائے کوئی گناہ کا راستہ اختیار نہ کرے تو ثواب کے لیے اب یہ میں ایک عرض کر دوں کہ بے اختیار عشق ہو جانے کی صورت میں بھی فواب پانے کے لیے شریعت کی پاسداری ضروری ہے مثلاً یہ سمجھا دیں اگر مرد کی کسی غیر عورت پر اچانک نظر پڑ گئی اچانک نظر اب جب بازاروں میں گھومتی پھرتی ایک دکاندار بیٹھا ہوا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اچانک نظر پڑ گئی ٹھیک ہے اور فوراً نظر ہٹا لی فوراً نظر ہٹا لیے تو اس کے باوجود اگر نظر اس کے باوجود اگر وہ دل میں گر کر گئی ٹھیک ہے کہ بھائی اچھی لگی اب اٹھانا نہیں ہے نظر کو صحیح اگر صحیح وہ دل میں گر م. کر گئی اس کے بعد نہ قصدن اس کا تصور جمایا نہ ہی ارادتن اس کو دیکھا نہ کبھی سے ملاقات کی نہ ہی فون پر بات کی نہ اس کو عشقیہ خط لکھا صحیح نہ ہی کبھی کوئی توحفہ بھجوایا الغرض خوش ہو جانے والے غیر اختیاری مزاز... عشق مجازی مجازی کو کی. ایسا چھپایا کہ کسی دوسرے پر کجا خود اس لڑکی کو بھی پتا نہ چلے م. ایسا عاشق صادق اگر عشق میں گل گل کر مر جائے تو شہید ہے اللہ. کنڈیشنز بھی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی پر عاشق ہوا اور اسے پاک دامنی اختیار کی اور عشق کو چھپایا پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ شہادت کی موت مرا تباشی کے شادی کے لیے یہ جو شرائط جو میں نے بیان کی ہیں پاک دامنی اختیار کرے اپنے عشق کو چھپائے رکھے تب وہ عشق میں مرا تو وہ شہید ہے اب ایسی صورت میں غور کر لیجیے کہ آپ کیا اس طرح کی کیفیت کر سکتے ہیں اب ہے کہ کیا عاشق و معشوق کو آپس میں شادی کی شرح ممانا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اگر کوئی مانے شرح نہ ہو تو شادی کر سکتے ہیں اور شادی سے قبل ملاقات خطوں کتاب جس کا میں نبی حوالہ دیا تحائف کا لین دین وغیرہ یہ سب جہان میں لے جانے والے کام ہیں تو ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا, چاہیے بچنا پڑے گا بعض عاشق و معشوق والدین سے چھپ کر کوٹ میرج کر لیتے ہیں تو اس طرح کرنے میں لازمی طور پر والدین کی دل آزاری اس سے بھی ہم کو بچنا بھی ہے پھر لڑکا اور لڑکی کا کف ملے یا نہ ملے اس کی بھی پھر الگ بحث ہے تو اس میں مطلب کہ مطلب طریقے سے رشتہ مسائل ہی مسائل ہیں اس دی کے دی لیے. لیے مطلب یہ کہ سیدھی سی بات ہے کہ اب وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں پر عورت ہی عورتیں اس میں پہلے تو اس پر غور کر لینا میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں جی جی مشورہ دے سکتا ہوں یقین یقیناً یہ مشورہ پتہ نہیں سب کے لیے قابل عمل ہوئے یا نہیں ہے مشورہ تو میرا یہ ہے کہ کیچڑ میں چلنے والا چھیٹوں سے بچنے کی بات کرے تو اس کو نادانی کہیں گے چاروں طرف بے پردہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا شخص کہے کہ میں اپنی نگاہوں کو بچا لوں تو اب ایسا مطلب کہ ولی صفت اور ایسا متقب پرہزگار نیک آدمی آنکھوں کو گفلے مدینہ والا آپ کہاں سے لائیں گے تو اب اس طرح وہ کہیں گے پھر کیا کریں بازاروں میں عورتیں ہیں یہ وہ ہیں تو اب یہ آپ غور کیجیے کہ کیا کریں لیکن عورتوں کو ہم نے تو گھر سے نکالا نہیں ہے کہ بھائی گھر سے نکلو اب ان کو گھر بھی اب یہ گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں اور اگر بازار میں نکلنے کی حاجت و ضرورت پیش آئی جائے تو پھر ان کو شرعی پردہ کرائیں یہ شرعی پردے کے ساتھ پھر اپنے گھر سے نکلیں تمام تر چیزوں کو غور سے دیکھا جائے اس کو ملوز رکھا جائے ایسا نہیں کہ کوئی ایک گولی دینے سے فرق پڑ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ بعض بیماری ایسی ہیں کہ جن کی ایک میڈیسن اس کی دوا نہیں ہوتی اس کا پورا کمپاؤنڈ ہوتا ہے کہ یہ دوائی بھی لے لیں یہ دوائی بھی لے لیں یہ دوائی بھی لے لیں پھر یہ سائڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے یہ لے لیں کمزوری ہو جائے تو یہ ساتھ لے لیجئے گا پھر یہ پرہیز کیجیے وہ پرہیز کیجیے چار قسم کے پرہیز ہیں چار قسم کے ٹیبلٹس ہیں اور چار قسم کی احتیاط ہیں یہ کچھ آٹھ دس بارہ چیزیں ملتی ہیں تو کوئی ایک بیماری سے شفا پانے کا کوئی نسخہ کیمیا ہمارے سامنے آتا ہے تو کوئی ایک ڈائمینشنس پر آپ کو لے جا کر تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ مسئلے کا حل نکل آئے گا چاروں طرف سے ہم کو ترکیب بنانے کی حاجت پڑے گی آپ نے چائے پی لی ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں چائے پی لے جا رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں آپ بات کر رہے میں چائے پیوں گا اللہ ٹھنڈی ہو جائے گی کیا لیکن آپ بہت دیر میں نہیں میں جب اپنا اپنا گرم گرم پی کرے ہوتا ہے چلا ہے میں چاہ پیوں گا کبھی بھی جانے یا عطا کرم سے ہویں ہیا قرآن شرا ماشاء اللہ جس حوالے سے مدنی پھول دے رہے تھے تو کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی اس حوالے سے ان کی بھی تربیت کرنی ہے عملی طور پر یہ ساری چیزیں نافذ کرنی ہے کہ شرعی پردے کے ساتھ ضرورت جہاں جانے کی ضرورت پڑے باہر جانے کی تو جایا جائے, جائے اور گھر میں بھی جو ہے وہ حیا والا ماحول ہو تو اس میں جو بہت زبردست کورس ہے نا امیر اہل سنت نے وہ عطا فرمایا وہ ہے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب ہے امیر اہل سنت کی مرتب کردہ مدینہ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ شائع کیا اس کو تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے اور اس میں جو یعنی یہ جو ہمارے نگران شعرا نے پیش کیا تھا اس کے مجازی کے حوالے سے یہ بھی اسی سے لیا گیا تھا تو اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترغیب بھی ملے گی نالج بھی ملے گا کے اور بہت سارے جو امیرہ اہل سنت کے الحمدللہ تجربات ہیں وہ بھی تحریر کی صورت میں جگہ جگہ وہ ان کے مشاہدات وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے اس پہ شرائط بھی ہے نا جی یعنی گھر سے اسلامی بہنوں جی کے جو نکلنے, نکلنے کے اصول بھی ہیں جی جی جی اور جو اسلامی بہنیں گھر سے نکل کر جاب کرنا چاہتی ہیں روزگار کمانا چاہتی ہیں اس کی شرائط بھی یعنی نہیں یوں سمجھے گا یہ میں کہا کہ پورا کمپاؤنڈ چیز ہے جب تک پورا کمپاؤنڈ نہیں بنے گا اب اتنی جڑی بوٹیاں ملتی ہیں نا ایک دیسی دوا بنتی ہے کوئی بھی ایک دوا ہوگی ماجو نے شفا اگر کوئی بنانا چاہتے ہیں آپ تو کوئی ایک جڑی بوٹی یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو یہ بھی ڈالو پھر اس کو پکانا پڑتا ہے سارا ایک سمجھدار آدمی پڑھا لکھا آدمی میری بات کو بہت آسانی سے پک کر سکتا ہے تو میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تو ڈیفینے جو ایک بگاڑ خرابی ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ کسی ایک ڈائمینشن میں اگر آپ کو میں ڈائمنشن میں چلانے کی کوشش کروں تو وہ نہیں ہے اس کو پورے کے پورا ایک پیکج کے ساتھ دے کر چلنا پڑے گا کہ یہ بھی صحیح کرنا پڑے گا وہ بھی صحیح کرنا پڑے گا تب جا کر اب ایک طرف سے مطلب کہ بے پردہ عورتوں کی یلغار مارکیٹ میں ڈال, ڈال دی جائے اور پھر ہم اسلامی بہنوں اسلام بھائیوں کو یہ کہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور کرنی ہی کرنی ہے <سلام> اگر ملفر کے یلغار بھائی یلغار آ جائے تب بھی یہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ پھر آنکھیں کو آزاد کر دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہی ہوا ہے اور مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے تو نگاہیں نیچی رکھنے کی اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے کی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی اس کو تحفظ دینے کا جو مدنی پھول شریعت نے ہمیں عطا کیا پھر لا تقرب اس ذنا کر ہمیں ان تمام راستوں سے روکنے کی کوشش کر دی گئی کہ جہاں پر برائی اور بھئی حیا کے راستے کھلتے ہیں اور بدکاری کے راستے کھلتے ہیں تو اگر اب قرآن اور حدیث کی ان بنیادی اصولوں کو غور سے دیکھیں پڑھیں سمجھیں کہ اسلام ہمیں کتنا مطلب کہ بہت پہلے سے ہی اسلام نے وہ باؤنڈریز کھڑی کر دی ہیں کہ آپ ان کو عبور کریں گے تو فطروں میں پڑیں گے نا وہ ایک لائن کھینچ کے دے دیے کہ یہ ریڈ لائن ہے اس, اس سے آگے مت بڑھئے اس سے پہلے ایک دو لائنیں کھینچ کے دے دیے کہ اگر آپ اور کروش کریں گے تو ریڈ لائن پر پا پاؤں پڑ جائے گا پھر حرام کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے کیا امیر علیہ سنت تک ہماری آواز پہنچ پائے گی میرا خیال ہے کہ ابھی امیر علیہ سنت وہ نیتیں کر کے فارغ ہوئے ہیں اور پھر جو ایک دو معمول ہوتے ہیں یہ پہنچ پائے تو کیا بات ہے مدینہ کی اور میرا خیال ہے کہ مذاکرے کی سمت بڑھنے کا ہی جو سٹیپ ہے یہی شاید رہ گیا ہے ہاں اگر کیمرہ مین کو بھی اگر اس طرح کی اطلاع دے دی ہے نا کا رہی ہے مدی چاہے نازیر اسلام بھائی ہم تو باپا کو ایک اور اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آئیے ہم آپ کو باپا کو دکھاتے بھی ہیں اور مدینہ یا مرشید آپ کے ہاتھ میں میں نے ابھی ایک کتاب دیکھی تو تھوڑا سا وہ میرا من للچایا اس کتاب کے متعلق کو آپ سے پوچھو آواز بنتی تھی آپ کے یہاں تو پھر ہم نے کوئی ترکیب سے آواز کھلوائی یہ یہ اپنے اپنے علوم جلد چار آج ہی آئیے آج نیت آل. تو ہوئی تھی کہ میں آپ کے ٹیبل پہ رکھوا دوں لیکن بس یار وہ نہ آ سکا نہ بھجوا سکا بس جلدی اور آج کل جدول آپ کے سامنے ہی ہے مجھے بھی خیر ملی شام کو ہی اس وقت شاید آپ اوپر منازاد افطار میں تھے شاید جی بابا ماشاء اللہ یہ میں نے ابھی آپ کے وہ نیت جب آپ کر رہے تھے تو آپ کے ایسے ایسے ہاتھ میں اس کتاب کی زیارت کی زیارت کی تین سو روپیہ دیجیے اس کا ابھی پانچویں جلد باقی ہے اچھا پانچ امام غزالی کی عالی شان تصنیف ہے تصوف کے متعلق اور واقعی اگر اچھا مسلمان بننا ہو نیک مسلمان بننا ہو یہ کتاب گول کر لینی چاہیے کہ بہت غور سے اگر پڑھے تو آدمی کہاں کا کہاں نکل جائے غور سے پڑھے نا اس سے بہتر کتاب شاید ہی کوئی ہو ہماری المدینت الم المدینت العلمیا کی مجلس نے اس کو شائع کیا اس پہ بہت کام کیا ہاشیے دیے امام غزالی تو شافعی ہی تھے نا تو انہوں نے جگہ ب جگہ تو نہیں دیکھا میں نے لیکن طریقہ کاری ہے سابقہ بھی جو جلدیں ہے اس میں وہ حنفی فقہ کے مطابق بھی حواشی انہوں نے ان کتابوں میں دیے ہوئے دیے ہی ہوں گے کے نزدیک لکھا جاتا تھا کتاب بہت زبردست ہے لینی بھی چاہیے پڑھنی بھی چاہیے ساڑھے تین سو روپیہ اس کا صفحات بھی کثیر ہیں نو سو سے زائد صفحاتی میں آپ کے میز پر آتا ہوں رکھوا دیتا ہوں حاضر ہوتا ہوں خزاندین ان شاء اللہ ان شاء یار یہ مسکرا رہے آج غلام رسول دو اللہ روز دو رکھ دیتے ہیں ایک آپ غلام رسول بھائی تک پہنچا دینا انشاءاللہ شاء اللہ میرے ذہن میں اس پر چار دوست کہتے ہیں جی جی پاپا میرے ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ یعنی شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہارع العلوم شریف تو چونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی ہے تو یہ مشکل نہ ہو اور سمجھ میں نہ آئے تو اس حوالے سے کوئی مدینت العلمیا نے مدنی پھول دیا ہوگا تو اس پر بھی آپ کچھ ہمارا ذہن بنا دیتے انگلش اردو دانوں کو سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اردو پیدا ہوتے ہی بولنے والی اردو قوم ہے نا ان کے غالب اکثریت کو اردو بولنا نہیں آتی نہ اردو لکھنا آتی ہے میری بات جو تہ تک پہنچے گا وہ سمجھ جائے شاید میتھمیٹکس نہیں آتا جامٹری نہیں آتی الجبرا نہیں آتا جغرافیاں سمجھ میں نہیں آتا یہ سب سیکھنے سے آتا ہے تو دردین سیکھنے سے آئے گا یہ کتابیں تو پڑھیں گے تو علماء کی حاجت تو رہے گی نا پھر یہ سیکھنے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے اور یہ تو مفت سکھائی جاتی ہے علماء کو پوچھیں گے تو کوئی پیسہ نہیں لے گا سمجھانے کے لیے آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ جان پھر علمیا بھی الحمدللہ للہ وغیرہ کا ان کا تحصیل وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے مدینت العلم کی طرف سے بھی کیا کہ غلام رسول بھائی آواز آ رہی ہے باپا ہماری جی غلام رسول بھائی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں جو المدینہ تو علمیاں ہے اس کے مشکل الفاظوں کو آسان کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے بعض جگہوں پر آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ سبحان اللہ باپا با یہ پہنچ گیا ہم تک سبحان سبحان اللہ اللہ الحمد جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں ریئلیپی بابا دعا کریں باپا اس کتاب میں اور اس کے لکھنے والے کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں میرے لیے یہی دعا پاپا آپ ہم سے چلتے چلتے بھی بات کر سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اب ذائقہ جب سینے چلیں گے تب شاید بات نہ کر سکیں آپ افضل ہے جی افضل ہے تو, تو لك افضل جی, جی, جی اب آپ تک میری آواز پہنچانا مسئلہ ہو جائے گا مجھے ابھی خیال آیا ہاں آپ کی آواز نہیں آئے گی مجھے تو حال اللہ نہیں یہ اچھا آئیڈیا ہے واپس سے سوال کر لیا جاؤ جواب دیتے دیتے نہیں ہو سکتا تو میری آواز ہی نہیں ہو جائے گی تو اب یہ ایسی ارادہ تو طریقہ کہاں سے لاؤں کہ آواز بھی یوں آپ کی آواز تو ان چلو پہنچا دو آپ قریب نہیں اپنے نور ایمانی سے اپنے مریدوں کو فیضیاف یہ ہر آ جامع شرائط پیر کے لیے یہ بات ہمارے توجہ میں رہے hmm. کہ پیر جو ہے بزرگ دین جو ہوتے ہیں یہ achso اپنے نور ایمانی سے Chow اپنے محدین متعلقین اور مریدین وغیرہ جو منصدق وغیرہ ہوتے ہیں really ان کو برکتیں اور فیس پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود جو لینا چاہ رہا ہے اس کی اپنی دلچسپی اور تڑپ کتنی ہے oh. oh. کیونکہ دریا بیچتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے کون چلو بھر لینا چاہتا ہے بخارات لینا چاہتا ہے یا نمائشی بلبلوں کے مزے لینا چاہتا ہے یا اس میں غوطہ لگا کر پورے کے پورا سہراب ہونا چاہتا ہے یہ تو اب اس سے لینے والے پر منحصر ہے چشمہ اپنی جگہ پر بیتا چلا جاتا ہے چشمہ اپنی جگہ موجود ہے جھیل اپنی جگہ موجود ہے پانی اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے سلو البیب جو اس سلسلے میں ایک بس. ہوتا ہے موتقفین کے تاثرات تو ان شاء اللہ تعالی اب ہم آپ کو فیضان مدینہ کے حاضرین کو ہمارے مدی جنے کے ناظرین کو اور جو ہمارے وہاں کے اسلامی بھائی ہیں نکیال ضلع کوٹلی کشمیر پا گلہاری کابینہ وہاں کے اسلامی بھائیوں کو مدینہ لو ملتان شریف کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا وہ سیٹ اپ بنا لیا وہ بیٹھ گئے یہ لوگ بھی کہ یہ مطلب پرابلم تھا بیچاروں کا اور بارش بھی ہوئی لیکن اللہ تعالی کے کرم سے ہمت کی اور انہوں نے ماشاءاللہ اللہ ابھی ہمارے سامنے ہیں کہ بارش کے باوجود انہوں نے اپنا ایک نئے سرے سے سیٹ اپ بنا کر مدد نہیں بالکل ایک اکثر انہوں تیاری کی اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا وہ نظام بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور نکیال بھی ہمارے سامنے ہے نکیال کشمیر آئیے دیکھتے ہیں متقف ان کے تاثرات رمضان رمضان اپنی چینل دیکھا اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں سیدھا پیزانے مدینہ آیا ہوں اور یہ دلی خواہش ہے کہ کاری صاحب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور یہاں کے ماحول کو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مدنی قاعدہ بھی الحمد تجوید تجدید و کراد کے ساتھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت دوں گا کہ آپ بھی جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں تیس دن کا اجتماعی اعتقاف ہوتا ہے آپ بھی اس اعتقاف میں ضرور با شامل ہوا کریں نیت ہے کہ جہاں بھی انشاءاللہ اللہ جلد بارہ ماہ کے اندر اندر بارہ روزہ مدنی کورس ہوا اس میں اِنشاء اللہ و ضرور شرکت کروں گا الحمد للہ زوجل یہاں ماہ قفل مدینہ بنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کی بے شمار برکتیں الحمدللہ للہجل پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھی ہیں آنکھوں کا زبان کا اور پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ للہ ماہی قفل مدینہ کی برکت سے زبان آنکھ اور پیٹ کے قفلِ مدینہ کے علاوہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی بھی الحمدللہ للہ توفیق مل رہی ہے الحمدللہ للہ ہم نے قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ کے علاوہ سلادوں سلام کی اور پیاری پیاری سنتے اور دوائیں یاد کی میں نے بہت بہت ماشاء اللہ سیکھنے کی کوشش کی مدنی قاعدہ یہاں پہ سیکھنے کو ملا مدنی قاعدے میں بہت کچھ پڑھایا گیا اس کے علاوہ باپا جان کے مدنی نظاکرے میں بہت کچھ ماشاء اللہ علم سیکھنے کو ملا جو ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا وہ یہاں پہ الحمد للہ سیکھنے کا موقع ملا کیوں کہ یہاں پہ جو ماشاء اللہ مدنی ماحول ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ اور ہوگا سارا دن ماشاء اللہ یہاں نیکیوں میں گزرتی ہے اور دن کا پتہ بھی نہیں چلتا تیس دن کے اعتقاف میں الحمد للہ مدنی قاعدہ الحمد للہ نماز کا طریقہ نماز کی سنتیں دعائیں اور الحمدللہ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ امام کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے امامہ سجا کر رکھوں گا ان صلو علی الحبیب والا یہ میں آپ بھی دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کی نظر سے گزرتے ہیں مجھے بھی دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے دیکھا یہ گئے پاپا ایک تعداد جو لیتی ہے تو ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ کچھ مل رہا ہے اور یہ تبدیلی جیسے ان کو اپنے اندر محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہر فرد جی اپنے اپنے ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ تو لیتا ہے جی آخر کیا وجہ ہے کہ پورے مہینے کے لیے پورے مہینے فیضان مدینہ میں انہوں نے فیضان مدینہ کا رخ کیا جی اچھا یہ برابر کے گلی یا محلے کے نہیں ہیں یہ لوگ کیا کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے مختلف ممالک سے آئے ہیں مختلف شہروں سے آئے پھر بابول بابل مدینہ کراچی یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ دنیا کے کئی ممالک اس میں سما جائیں تو نظر بھی نہ اتنا بڑا شہر ہی ہے. کئی ممالک سماج ہیں اس میں آپ یو کے کو کیا سمجھتے ہیں یو کے کیا بہت بڑا ملک ہے میرے خیال میں یو کے بابل مدینہ سے تو وہ چھوٹا ہوگا اگر پورا یوناٹیڈ کنگڈم تو اچھا یو کے الگ ہے تو پھر انگلستان ہاں مطلب یہ بہت سارے یو کے یوناٹیڈ کنگڈم ہو گیا نا یہ کئی, کئی چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے تو ان کے بعد ایسے مقامات ہیں جو ہمارے باب المدینہ سے چھوٹے پڑیں گے اچھا جیسے یہ لندن انگلستان میں لندن ایک شہر ہے جیسے پاکستان کے اندر بابل مدینہ تو یو کے اندر یہ لندن مشہور ہے مگر یو کے میں وہ انگلش برطانیہ ہے نا اب ملک اب برطانیہ کہلاتا ہے تو یہ لنڈن برطانیہ میں ہے جی یہ برطانیہ بڑا ہے بابل مدینہ سائز میں پوچھنا پڑے گا لوگوں سے اور ایسے جو دنیا کے کئی ممالک ہیں جو بابل باب مدینہ بابل مدینہ سمجھ ہیں وہ ہیں وہ ہیں آبادی کے لحاظ سے بابا پورے پورے ملک کی آبادیاں اتنی نہیں ہے جتنی آبادی بابل مدینہ کی ہے جی جی پورے ملکوں کی آبادی سے زیادہ بابل مدینہ کی آبادی دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں نا گنتی ہے ان میں سے ایک ہمارا بابل مدینہ ہے دنیا, دنیا پچھلے دفعہ میں نے پڑھا تھا اخبار دنیا کے سات بڑے شہروں میں سے باب المدینہ ایک ہے الحمد شاید سب سے فرسٹ پیکنگ ہے کہ نہیں پیکنگ شاید ٹوکیو سنا تھا میں نے اچھا بلا اتنے ہمارا شہر بڑا ہے بہت بڑا ہے تو یہ کہاں کہاں سے بابل مدینہ کے بھی ہے تو اس محلے کا تو شاید ہی کوئی ہوگا ادھر ادھر سے میلوں میل دور سے بےچارے آ کے یہاں پڑھے تو اب یہ کہ اپنے اپنے ضرور کے مطابق سب لے رہے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کے سب فضول آئے ہوئے ہیں ایک فرد بھی فضول آنا یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا کچھ نہ کچھ ہے نا اللہ رسول کی محبت تھی تو یہ مسجد میں آئے نا ورنہ دنیا رونقوں میں گھومے یہ دیکھو یہ ہزاروں کی دادا سب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے نا کون بیٹھے گا یار اس ٹائم میں خرابی پڑھ کے تو ویسے ہی تھکن لگتی ہے تو ذرا وہ آدمی کو چائے پانی اور کچھ ریفریشمنٹ کی سوچتی ہے اور یہ ان کا ریفریشمنٹ ذکر اللہ اللہ کی یاد علم دین مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ تراوی پڑھ کے ایک جگہ بیٹھ جانا جی یہ دنیا میں شاید اس کی مثال باب المدینہ کے علاوہ شاید ہی کہیں ملے یا دعوت ہے سامی کے مراکز تراوی پڑھ کے ایک تعداد ہے سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے جو میرا خیال ہے اپنی یادیں ہلتی نہیں ہوگی ابیٹے رہتے آپ اب پوزیشن بدل لیتے ہوں گے کہ تراوی میں یہ دو, دو چوکڑی مار لیتے ہوں گے یہ کر لیتے ہوں گے یا کھسک کر پنکھے کے نیچے آ جاتے ہوں گے پنکھا دور پڑتا ہوگا تو بیٹھے رہتے اگرچہ تعداد ہے جو پاؤں چھٹے کرنے کے لیے آگے بھی یہ ہوتی ہے لیکن کچھ میرا خیال بیٹھے اپنے پوچھ لیتے اب تراوی پڑتے ہی ہٹے نہ ہو آپ یہی بیٹھے ہوئے ہو یہ کتنے ہاتھ اٹھائیں گے بہت تھوڑے کھسکے ہو تو الگ بات ہے اٹھ کر چلے نہ ہو ایسے ہاں اسکرین کے قریب آ کے بیٹھ گئے وہ الگ بات ہے کہیں باہر سین میں نہ پہنچے ہوں اندر ہی اندر ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا کچھ ہے نیچے کافی یہ نیچے کے اسکرین کو لگتا ہے نیچے ہی یہ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں یا کوئی ان کا کوئی کانسیپٹ ہے اسکرین ہے نا ہاں میں نے مجھے ہمیں نظر نہیں آتے یہ لیکن سے کرتے ہیں چلا ابھی وہ الحبیب صلو صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی جس طرح ہم آپ کو مدنی مذاکرے اور فیضان مدینہ کے اتقاف کے حوالے سے متقفین کے کچھ مدنی ان کے تاثرات بیان کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد مدنی چینل پر وہ ہوگی جو ہمارے مدنی مذاکروں کی بالخصوص پابند ہوگی اگر آپ نے مدنی مذاکروں سے کچھ حاصل کیا کچھ سیکھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے مزاج میں آپ کے انداز میں آپ کی فیملی کے اندر اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں جتنا مختصر کریں گے زیادہ بہتر ہوگا آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر اپنے تأثرات دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کوئی اس طرح ہمیں تاثرات ملیں اور وہ چلا سکے تو ہم وہ بھی چلانے کی یا بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں ہمارے ٹیلی فون ایڈریس پر اس کے علاوہ جو عالمی مدنی مرکز فضانِ مدینہ احتکاب کر رہے ہیں یہ اپنی بہاریں لکھوا بھی سکتے ہیں فارم جو ہیں وہ آپ کو مدنی تربیت گاہ سے دستیاب ہوں گے آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں